پیغمبری یا دین اسلام اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ نعمت دیتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی براثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے عظیم نعمت تھی جس سے اللہ تعالی نے آپ کو سرفراز فرمایا اور جس کے ذریعے اللہ نے آپ کی امت کو عزت و شرف بخشا صاحب محاسن التنظیر لکھتے ہیں کہ یہود مدینہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا پورا یقین تھا لیکن محض حسد و عناد کی وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ عزت و شرف ان کے بجائے عربوں کو کیوں مل گیا